اللہ الرحمن الرحیم آج چھبیس اگست ہے آج کے دن دو دس کو چھبیس اگست کو میرے استاد گرامی ہزاروں علماء کے استاد سینکڑوں شیخ الحدیث کے استاد مفتی اعظم پاکستان مسر اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا الحاج ابو صالح مفتی محمد فیض احمد ابویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محتسِ بہاور پوری آپ کا صبح بجر کی نماز کے بعد مثال ہو گیا تو آج آپ کا یومِ مثال ہے انگریزی مہینے کے ساتھ حضرت ابلا فیض بل فیض احمد الویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وزاد کریم چار ہزار کتابوں کی مصنف انہوں نے چار ہزار کتابیں لکھی چار ہزار کتابیں رکھنے کے لیے ہمیں جگہ چاہیے عالمی ناشر نظویات پیر تلیکت رحم الشریعت حضرت پیر سید وضاہت اور سود ساخت بادری نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے محسن ہیں ہمارے اور مولا ہیں ان کی لائبریری جب ادھر آئی ہے آپ کو پتہ ہے اس میں چھ ہزار کتابیں جتنی چھوٹی بڑی چھ ہزار کتابیں تو آپ رکھنے کے لیے جگہ نہیں رقبار کی کتابوں کا سمجھا گئی نا آپ کو ان سمجھانے کے لیے تو چار یہ سمجھ لو کہ ان میں سے چار ہزار کتاب اساد محترم نے لکھی ہے اب سمجھائی بات تو کتنی ہوگی چار ہزار قرآن مجید کی تفسیر کی اتنی خدمت تاریخ میں کسی نے نہیں کی جتنی حضرت صاحب نے کی ہر سال دورہ تفسیر پڑھاتے تھے ایک جگہ نہیں پاکستان میں کئی جگہ دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں پھر دورہ تفسیر پوری دنیا میں مشہور ہو آپ کا پھر آپ نے قرآن جیت کی ایک عربی تفسیر رح بیان اس کا اردو میں ترجمہ کیا بلکہ ترجمہ ہی نہیں کیا ساتھ میں اس کی تفسیر بھی کی تفسیر کی تفسیر کر دی ہر رقوع جو تفسیر کیا ہے اس میں ساتھ میں اپنا تبصرہ ویسے بھی کی ہے پھر عربی میں قرآن جیت کی تفصیل کی ہے فضل المنام کے نام سے غورب شریف سے شاع ہو رہی ہے الحمدللہ پاکستان میں دس پارے اس کی شاع ہو گئی ٹھیک ہے. ہے تو یہ جو ہدایت بخش شریف ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا بابرکت کلام جو آپ پڑھتے ہیں یہ یاد کریں سارے بندے یہ موقلاتی کلام ہے جہاں یہ کلام پڑھا جاتا ہے وہاں جن دودھ نہیں ہوتا کلام اعلیٰ حضرت جب جا پڑھا جائے جس بندے کو جیم سے مٹ جائے اس کو کوئی دورہ لے کے اس طرح کا کوئی مسئلہ باندھے تو اس کے قریب کھڑے ہوتے کے کہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ان شاء اللہ تعالی اس کو افاقہ ہوگا یہ میرا تجربہ ہے انشاء یہ مختلطی کلام ہے سرکار حضرت کا کلام تو حدیک بخش شریف کی شرح جو ہے نا یہ پچیس جلدوں میں نکلی ہے سبحان اللہ اتنی موٹی موٹی پچیس جلدیں مر گئی بخش یہ جو کلام اعلیٰ زبہ ٹھیک ہے اس میں کہیں بارہ پندرہ تک چھپ بھی چکی ہیں مزید کام ہو رہا ہے الحمدللہ اسی طرح اور بخاری شریف کی شرح لکھی الفیض جاری کی شرح بخاری ٹھیک ہے حدیث پاک کی ساری کتب پہ کام کیا فتح شریف لکھا ان لوگوں کے سوال اور جواب لکھے ہر موضوع پہ کتاب لکھی مثلاً دو بندے ہیں نے آگے مسئلہ پوچھا کہ جنازہ کیسے اٹھانا چاہیے جنازہ کیسے اٹھنا اس میں بھی کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے جنازہ کے نام سے اچھا آپ نے دیکھا ایک بندہ کتے کو نہرا رہا ہے عسمین کہے تھے بیان کرنے کے لیے تو وہاں دیکھا لوگوں نے بڑے بڑے کتے پال رکھے ہیں کتوں کو لڑا کے تو آپ نے وہاں کتاب لکھی کتے پالنے والو بکریاں پالو کتے پالنے والو بکریاں پالو آپ نے دیکھا ایک مائی صاحبہ وہ چرخہ ہوتا تھا لکڑی کا گھروں میں ٹھیک ہے اس میں ہماری ادادیاں انانیاں دادا بنا کے کپڑے اُنا کرتی تھی وہ چرخے اس پہ اس کی فضیلت پہ کتاب لکھ دی سبحان اللہ اچھا کسی کو دیکھا کہ وہ کدّ شریف کو پسند نہیں کر رہا کدو شریف نہیں کھاتا سبزی میں پکا ہوا اس پہ کتاب لکھ دی تھی شریف کے فضائل پہ اور لکھ دیا کہ جس نے نفرت کی وجہ سے کدّ شریف کو دیکھ کے نفرت کی معاذ اللہ تو عد علیہ السلام سے نکل جائے گا یہ مدسین نے لکھا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں یہ جو ہاتھوں پہ تیل ہوتے چہرے پہ ہاتھوں پہ اس پہ کتاب لکھنی آپ آ سمجھا اچھا یہ جو ہڈیاں ہیں ہماری ہاتھ کی انگلیاں پاؤں کی انگلیاں یہ کان ناک دانت آنکھیں یہ اذاں ہیں انسانی اذا اس پہ کتاب لکھنی کہ انسانی اعذاب بولتے ہیں انسانی یاسین میں ہے نا کہ جب قیامت والے دن بندے سے حساب کا لیا جائے گا نا تو بندہ مکرنے کی کوشش کرے گا فرار کی کوشش کرے گا نہیں جی میں نے تو دیے ہی مجھے تو پتہ ہی نہیں تو وہاں پہ کیا کیا جائے اللہ کے ارشاد فرماتا ہے یا ہم اس کی زبان پہ بور لگا دیں گے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف بولیں گے ان ہاتھوں اور پاؤں سے اگر نیک کام کیے ہوئے قرآن پڑھتا رہا صلی اللہ تعالیٰس حضور کے نام ہے کس پہ چوم کے آنکھوں پہ لگاتا رہا تو یہ گواہی دیں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ لوجیے چومنے کا اور کوئی فائدہ ہونا ہو یہ تو فائدہ ہوگا نا قیامت والے دن جب ہاتھ زبان پہ مور لگ جائے گی ٹھیک ہے تو ساری چیزیں بندے کی آنکھیں ہاتھ پاؤں کان یہ خلاف بولیں گے کان کہیں گے مجھ سے گانے سنتا رہا آنکھیں گئیں گے مجھ سے منٹ دیکھتا رہا وغیرہ وغیرہ تو یہ ساتھ میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا یہ نہ سنتا رہا آنکھیں گے کہ قرآن امید پڑھتا رہا عدیض پڑھتا رہا گوٹھے کہیں گے کہ ہمیں میرے نام محبوب کے نام چونکہ آنکھوں لگ رہا تھا استاد محترم نے کتاب لکھ لیے بہت بڑا جامعہ قائم کیا اپنی ذاتی زمین بیچ کر میں بہت بڑا جامعہ قائم کیا چار ناڑ ایک رکھتے رقبے کے ٹھیک ویسی عجلیہ کے نام سے آپ نے دورہ دیشری میرے دادا سرکار قطب عالم مولانا ابو الفضل محمد سلطان عمر صاحب محدل پڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے دورہ دیش کی پڑا سبحان سبحان تو سبحان حضور سیدنا عال حضرت امام رضا کے شہزادے آپ کے علوم و معارف کے روحانیات کے وارث حضور سرکار مفتی ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رض خاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے خلافت اور بھی بڑے بڑے علماء اور محدود سے آپ کو خلافت حاصل حضور محدود شاہ سم سے تو آج میرے استادی گرامی کا یوم مثال ہے یوم اس انگریزی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے چھبیس اگست کو دو دس کو آپ کا مثال ہوا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی دن مدینہ شریف جانا تھا جہاز پیار تھا مدینہ شریف جانے کے لیے تو آپ کے سارے صاحبزادے عالم ہیں سارے متقی ہیں سبحان اللہ آپ کے سارے پوتے سارے حافظ ہیں بیٹے سارے حفظ ہیں وہ فرماتے تھے میں بھی حفظ ہوں میرے بیٹے بھی حفظ ہیں میرے پوتے بھی عادت ہے سارے قرآن الحمد للہ خبر یہ نہیں ہے کہ ہمارے جیسے دوست پارے یاد ہیں اور بائیس پارے بھول گئے پچیس پارے یاد ہیں پانچ پارے نہیں سارے ماشاءاللہ ماشاء اللہ سب آپ الحمد للہ سارے سارے دین جنہیں آپ کی رات اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں اور انوار کا رجوع فرمائے آپ کو علوم و عارت سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی ترقی عطا فرمائے ان شاء اللہ <AU> جلد آپ کو کوئی ایک کتاب شائع کی جائے گی ادارے کی طرف سے کیونکہ ہم ہر سال آپ کی ایک کتاب شائع کرتے ہیں پچھلے سال ہم نے شائع کی تھی علم تفصیل میں امام احمد رضا کے اور ایک تھی وہ فتح صنب سے امام احمد رضا کا اختراف ٹھیک ہے اور بھی کئی رسائل آپ نے شائع کیے میلاز کے موضوع پر آج ایک کتاب وہ شائع کی الحمد للہ یہ انہی کی مہربانی سے انہی کی دعاؤں سے انہی نے دعاؤں سے نواز کر بڑے مہربان تو فرناتی تم جاؤ جا کے دین کا کام کرو میں بیٹھا ہوں بھوکے مار رہا ہوں سبحان تو حضرت صاحب کی بلا سعد محترم کی مہربانی سے یہ سارا کچھ تو ایک مطلب سلا یاسین شریف پڑھیں گے فاتح شریفے پھر لنگر شریف آپ کے لیے بڑا مزیدار قسم کا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو سب سے ہماری بخشت کرنا ہے اس ادارے کو حضرت صاحب کی تعلیمات کا علوم و معرف کا شائع کرنے والا بنانے امین سم امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلات وسلم علیکم رسول